محفوظ خریدی زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد کا ساتھ ہیں یہ شعر حضرت والا کے حرمیں کابل شریف نہ مجھ کو مت نگلو کے رنگ نگلو تم کو رنگ کسی اور مد مطلب لو رنگوں سے کسی اور سمت کو ہے میری زندگی کا دھارا کسی اور کے تارے تو چمک اٹھا پلک پر میری بند گیا پاتا جو گرے در کبھی پر میرے آپ بے نگ لو سے نگلو کے رنگ Oh, okay. get کا راستہ میرے مرشد محبوب رحمت اللہ علیہ تہوار ہے اس میں سے بڑا سما رہا ہوں انسان کا سب سے بڑا دشمن نفس ہے اللہ شاہ فرما رہے ہیں کہ نفس بھی اپنی خوشی کا ساتھی ہے نفس چاہتا ہے کہ کسی وقت گناہوں اور نافرمانی میں اس کی پٹائی ہو نفس لوگوں کو بہت پٹواتا ہے جو لوگ نفس کی غلامی کرتے ہیں اور نفس کے کہنے پر عمل کرتے ہیں ان کو ہر طرف سے پریشانیاں پیٹائی, دلت اور فاری ہوتی ہیں اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پہلے سے دل کا نہ ہم کہا کرتے تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے اس پر ہر طرف تبصرہ ہوتا ہے کہ دیکھو بلا آدمی ایسا نالا ہے تو نفس ہمیں نالا کاموں کی طرف لے جاتا ہے اور ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنا چاہتا ہوں وہ ہمارا دشمن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاخ فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے اندر ہے گھر کا دشمن کتنا خطرناک ہوتا ہے تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلو میں دل میں گسا ہوا ہے اس کا نام نفس ہے اب کوئی کہے کہ نفس کی تعریف کیا ہے نفس کیا چیز ہے حکیم الامت مجدد ملت مولانا شاہ شف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس نام ہے مرحو باتیہ غیر شرعیہ کا یعنی طبیعت کی وہ خواہشیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو بس اسی کا نام نفس ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمیں اپنا خصوصی تعلق عطا فرمانا چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے سے عام ولی اللہ تو ہو گئے لیکن خاص ولی اللہ نہیں ہو سکتے اس وقت تک ولایت ولادہ نصیب نہیں ہو سکتی جب تک تم نافرمانی نہ چھوڑ دو یہ نعمت کا شکر بھی افواہی ہے جو شفی کھا کر اتنا ہی کہے کہ اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے لیکن اگر اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتا تو یہ شخص شکر کی حقیقت تک نہیں پہنچا اور اس کی دلیل یہ آیت ہے میں تصور بلا دلیل پیش نہیں کرتا نَصَرَكُم اللَّهُ وَأَنْتُمْ فَتَّقُ اللَّهَ لَعَلَكُمْ تَشْكُرُو اے اللہ نے جنگ بدر میں تمہاری مدد کی اور تم سب کمزور تھے پر تم تقوی سے رہا کرو اور ہم کو ناراض مت کرو تاکہ تم حقیقی شکر گزار بن جاؤ معلوم ہوا کہ تقوی اختیار نہیں کرتا جو تقوی طوار نہیں کرتا وہ حقیقتا شکر گزار بنتا نہیں ہے تو اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے تمام بندے جو ایمان لائے ہیں ولی بن جائے عام ولایت کے ساتھ انہیں خاص ولایت بھی مل جائے تو وہ بس ایک کام اور کر لیں اللہ اولیا الم لاہن علیہ ولاح ال قانو یا <يتفو> لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ بننا بہت مشکل کام ہے اپنی علمت مولانا شف علی کامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بہت آسان ہے اللہ کرولی کون ہے اللہ دینا آمنو جو ایمان والا ہے ایک جز تو تمہارے پاس موجود ہے کہ تم مومن ہو ہم سب آمنو یعنی ایمان والے ہیں یا نہیں صرف قانو یا یعنی تفوا کی ضرورت ہے پھر آمنوں میں ایمان ماضی سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ آدمی ایمان تو ایک ہی دفعہ لاتا ہے لیکن قانون یا تقون میں تقوا کو مظاہرے سے بیان کیا ہے کیونکہ اس میں تجدد استقراری کی خاصیت ہوتی ہے کیا مطلب کہ تقویٰ ٹوٹتا رہے گا لیکن تم جوڑتے رہنا جب کبھی تقویٰ ٹوٹ جائے تو دو رض سلاد توبہ پڑھ کر رفت اللہ میں ان سے تقواہ کا عہد کر لو بس متفر ہو گیا مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں ہم اپنے اس طرح سے منزلیں گر کر ہے آپ دنیا میں بھی دیکھیے جیسی صورت ہوگی ویسا اثر ہو, ہو جاتا ہے میں سندھ میں ٹینٹر جان گیا وہاں اگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر میرے ہم وطن یعنی آزم گڑھ کے ہیں انہوں نے مجھے دکھایا کہ ہم دیسی آم کو لنگڑا آم بناتے ہیں وہاں انہوں نے دیسی آم کی ساکھ کو لگڑے آم کی شاخ سے پیوند کیا ہوا تھا اور پٹی بہت کس کر باندھی تھی میں نے کہا کہ اتنی زور سے پٹی باندھی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ تھوڑا سا بھی پیلا ہو جائے لوز ہو جائے تو پھر اس میں لمڑے آم کی خاصیت مستقل نہیں ہوگی اس پر میں نے کہا کہ اسی طرح سے جب اللہ والوں سے دوستی بہت پکی کی جاتی ہے تب اس ولی اللہ کے اخلاق اور سیرت اور اس کی تمام اچھی اچھی عادتیں اس مرید میں منتقل ہو جاتی ہیں ورنہ اس کا دیسی دل دیسی ہی رہتا ہے اللہ والا دل نہیں بنتا اگر کوئی اپنے دیسی دل کو اللہ والے اللہ والوں کے دل سے مضبوط پیوت کر لے تو اس اللہ والے کی محبت یقین ایمان کی ساری نعمتیں اس دیسی دل میں منتقل ہو جائیں والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے موشق حضرت شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیش کی آم لگڑے آم کے پیون سے لنگڑا آم بن جاتا ہے لیکن اللہ والے کے پیون سے دیش کی دل لگڑا نہیں بن کے تبڑا دل بن جاتا ہے اس پر میں نے کہا کہ بھائی سائنسدانوں تم جو دیش کی کو لنگڑا بنا ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تو یہی نسخہ بیان کروا رہے ہیں اسپا دشی کہ اگر تم تقواہ والی زندگی چاہتے ہو اگر چاہتے ہو کہ بھائی اللہ بن کے اللہ کے پاس جاؤ جانا تو سب کو ہے کوئی ایسا شخص نہیں جو یہاں کا نیشنل ہو اور کہے کہ ہم کبھی اللہ کے پاس نہیں جائیں گے جانا تو سب کو ہے لیکن کس طرح سے جانا چاہیے اگر ہم اللہ کو خوش کر کے جائیں تو ہمارا منہ اجالا ہوگا اور اگر ناخوش کر کے گئے تو منہ کالا بھی ہو سکتا ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتا دیا کہ ہمارے پاس جب آنا تو تقوی والی زندگی کر آنا اور حیات اہل الباغ کی صحبت سے ملے گی علامہ سید محمود بغدادی رحمتہ اللہ علیہ مفتر عظیم فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کے ساتھ کتنا رہو ان کے ساتھ رہنے کی کیا مقدار ہے تو بزرگان تین اللہ والے اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں کم از کم چالیس دن کسی اللہ والے کے پاس رہ لو جیسے مرغی کے پر میں اکیس دن انڈا مسلسل رہتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے اگر اکیس دن کا تسلسل نہ ہو دس بارہ دن کے بعد مرغی انڈے کو چھوڑ دے یا کوئی مرغی کو بگا دے تو اس تسلسل کے نہ ہونے سے پھر اس میں بچہ پیدا نہیں ہو یہ ہے مار سازی اکیس دن مرغی کے پرو میں انٹا رہے تو اس میں جان آ جاتی ہے پھر وہ خود شدت توڑ کر باہر آ جاتا ہے حکیم الامت طانوی فرماتے ہیں کہ جو اپنے شہر کے ساتھ چالیس دن رہ لے اس میں ایک حیات ایمانی اور نسبت آلاہ پیدا ہو جائے گی لیکن اس طرح سے خانقار سے باہر نہ جاؤ حا کے پان کھانے بھی نہ جاؤ حضور خانقار میں پڑے رہو ان شاء اللہ چالیس دن میں نسبت معلوم عطا ہو جائے گی قیام خانقان میں بھی تسلسل ضروری ہے یہ نہیں کہ دس دن رہے پھر گھر چلے آئے پھر جا کر دس دن لگا دیے چار خطوں میں چالیس دن پورے کیے اس سے قاطر خان فائدہ نہیں ہوگا نفع کامل جب ہوگا کہ مسلسل چالیس دن شہر کی صحبت میں رہیں ولی اللہ کے لیے کرامت نہیں ابتدا سنت ضروری ہے الفاظ شاہ فرمانا ہے تو میں حرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ولی بننے کا نسخہ اقوا ہے آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا میں اڑتا ہے وہ ولی اللہ ہے ولی کے لیے کرامت شرط نہیں ہے ابتدا سنت اور ابتدا ابتدا شریعت شرط ہے اگر وہ سنت اور شریعت کے خلاف کرتا ہے نہ روا نہ نماز اور کلپ پر سمندر کے کنارے لنگڑ لنگوڑی باندھے ہوئے آنکھ بند کیے بیٹھا ہوا سب کو سٹے کا نمبر بتا رہا ہے تو ایسے فقیر مرد ہیں جو جو کا نمبر بتائے کیا وہ وزیرہ ہو سکتا ہے کیا جوا حرام نہیں ہے سٹے کا نمبر بتانا جوا کھلانا گوڑوں کی ریس یہ سب چیزیں شریعت میں منع ہے لہٰذا ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا خراب ہے شاعر کہتا ہے گر ہوا پہ اڑتا ہو وہ رات دن سر کے سنت جو کرے شیطان کی جو سنت کا آسہ تر کرے وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا اب ایک شرف اور بھی ہے وہ بیان کر کے بس ختم کرتا ہوں کیونکہ اس وقت سب پر عید کا غلبہ ہے میرے شیخ فرماتے تھے کہ خالی اللہ والوں کے ساتھ رہنے بھی رہنا بھی کافی نہیں ہے اہم اللہ کے ساتھ بھی ایک شرط کے ساتھ رہنا چاہیے کیسے نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے یا نہیں اگر کوئی بے وضو ہی نماز پڑھ لے تو کیسے نماز ہوگی تو اللہ والوں کے ساتھ رہنے کی بھی ایک شرط ہے ودینہ جاہدو جینا مجاہدہ کرو پھر راستے کھلتے ہیں اور مجاہدہ کیا ہے کوئی شخص رات دن پہلوان کے ساتھ رہے جب کسی پائلٹ کے ساتھ اس کا بیٹا رہتا ہے تو کیا خالی ساتھ رہنے سے ہوائی جہاز چلانا سیکھ جائے گا ایک شخص کا باپ ڈرائیور ہے گاڑی بہت عمدہ چلاتا ہے اس کا بیٹا بھی وہیں بیٹھا رہتا ہے مگر سیکھنے کی مشقت نہیں اٹھاتا تو کیا وہ ڈرائیور ہو جائے گا اسی طرح ایک شخص کا باپ حافظ و قرآن ہے اس کا بیٹا ہر بہت ساتھ رہتا ہے تو کیا ساتھ رہنے سے اس کا بیٹا حافظ و قرآن ہو جائے گا کچھ مشقت اور محنت بھی کرنی پڑتی ہے بھئی. ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ رہے تو کچھ محنت بھی کرنی پڑے گی ان کا بتایا ہوا ذکر کرنا ہوگا اور گناہوں سے پرہیز کرنا ہوگا بلدین جہاد جینا اللہ والوں سے صحیح پیر اٹھانے کے لیے مجاہدہ شرط ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کباب کے اجزا مل گئے پیس لیا اس میں بڑی الائچی چیز باغ سب مسالے ڈال دیے بنا لی لیکن یہ کباب متاذر سے ڈرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں متنا ہمارے نیچے آگ مت جلانا ہمارا کلیجا گرم نہ کرنا تو آدمی کہ ارے ظالم پھر تو کچا ہی رہے گا تجھے گا جو کھائے گا وہ دھوکے گا اور یہ شیر پڑے گا بہت زور سنتے پہلو میں دل کا چیڑا تجرا خوب بھی نکلا اے کباب تو ذرا سا مجادہ کر لے پھر دیکھ کیا مزہ آتا ہے پھر جب کباب تلے جانے پر رازی ہو گیا تو اس کے نیچے آگ جلائی گئی کڑھائی میں سرسوں کا تیل ڈالا گیا اور اس کباب کو الٹ پلٹ کر سینکا جب کباب لال ہوا تو اس کی خوشبو پہلے بھر میں دور دور تک پھیل گئی جو لوگ مجادہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی خوشبو دور دور تک پھیلا دیتے ہیں جنہوں نے جتنا زیادہ غم اٹھایا جتنا زیادہ مظاہرہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے درد دل میں اتنی خوشبو پیدا کی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر نوے لاکھ کافر مسلمان ہو گئی بعض وقت بڑے بڑے علماء اتنا تیز نہیں پھیلا جتنا کسی ایسے اللہ والے سے پھیلا جو تقوی والا اور مشائد کا شہبت یافتہ تھا ایسی برکت اس صالح میں آ جاتی ہے تو مجاہدہ کیا چیز ہے مجاہدہ بھی اللہ مالوں کی نگرانی میں ہونا چاہیے مثلاً ایئرپورٹ اس طرف ہے اور کوئی دوسری طرف بھاگا جا رہا ہے تو کیا وہ جہاز کو پائے گا بعض لوگ سم سے مخالف میں پسینہ گرانے کو مجاہدہ سمجھتے ہیں اب اگر کسی کو جانا ہے کعبہ کی طرف اور بھاگا جا رہا ہے بنارس کی طرف والا بنارس تو بنارس کے مندر میں داخل ہوگا یا نہیں وہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہوگا تو خالی مشقت کافی نہیں صحیح سم میں مشقت ہو تب وہ نتیجہ اور سمراور ہوگی اسی لیے اللہ نے فرمایا اللہ والوں کے ساتھ تو رہو مگر مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا جیسے دنیا میں حافظ کا بیٹا حافظ کے ساتھ رہے مگر قرآن شریف یاد کرنے کی مشقت بھی کرنی پڑے گی پائلٹ کے بیٹے کو ہوائی جہاز چلانے کی اور ڈرائیور کے بیٹے کو گیئر وغیرہ سمجھنے کی زحمت کو گوارا کرنا پڑے گا تو وہ اللہ دین جہازین آگے اس کی چار تفاتر ہے فرمائی ہے اس کے مختصر یہ ہے کہ جو لوگ جو ہے اللہ دین اختار المشرقی جو مردہ جو لوگ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں ہر وقت میں رہتے ہیں اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں اور دوسری تفسیر ہے اللہ اختار المشقت نسل دینی نام جو لوگ دین کی نصرت اور اشاعت کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں اور تیسری تفصیل ہے اللہ اختار المشقت سم اللہ کے اقامات کو بجا لانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں اور چوتھی تفصیل ہے اللندین اختار انتہار ایسی آنکھ منع نہ ہمار جو ہماری منع کی ہوئی باتوں یعنی گناہوں سے بچتے ہیں غرض فرما ہیں کہ پہلے والے جو تین نمبر ہیں بعض لوگ ان تینوں پر عمل کر لیتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے جیسے پہلوان موغی کا سور پیے انڈا پھونک کھائے لیکن اگر جوڑیا بازار سے زہر لا کر چپکے سے خود کھاتا ہے یا کوئی اسے کھلا دیتا ہے تو گولو وہ پہلوان بنے گا اسی طرح گناہ سے روحانیت کمزور ہو جاتی ہے ہمارا جسم روح سے ہی قائم ہے جو روح کو ذکر اللہ کی جتنی زیادہ غذا دیتا ہے اس کی اجتماعیت اور عناصر اربا اتنے ہی مضبوط ہوتے ہیں وہ سر سے پیر تک پرسکون رہتا ہے اور جو شف اللہ کی نافرمانی سے روح کو کمزور کر دیتا ہے تو روح جس سے جسم کا قیام ہے اس کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے ایسے شخص کا ذہن ہر وقت منتشر اور پریشان رہتا ہے جس نے اللہ کو ناراض کیا جس نے اللہ کو ناخوش کیا وہ کبھی خوشی نہیں پا سکتا جس کو ہم خوشی سمجھتے ہیں وہ خیالی خوشی ہے اصلی خوشی اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض دنیا دار گناہوں میں ملوث رہتے ہیں خوش بھی ہوتے ہیں لیکن ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ آپ خوشی نہیں ہے کیونکہ اس خوشی کے اندر بھی ہزاروں غم پناہ ہوتے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا اور جب کسی اللہ واضح سے تعلق ہو جاتا ہے تو وہ تھوڑے دن اس کے تعلق سے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے سے تجاویزات پر عمل کرنے سے اپنے نفس کو مٹانے سے وہ خوشی حاصل ہوتی ہے کہ وہ پچھلی خوشیوں کو پھر سمجھتا ہے کہ وہ خوشی نہیں تھے کلک وہ بم اصلی خوشی اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے جو بھی اللہ کو خوش کرے گا اس کو خوش رکھنا اللہ کے دمے جو بھی اللہ کو خوش کرے گا اس کو خوش رکھنا اللہ کے ذمے ہے بتاؤ خوشی کون پیدا کرتا ہے امبا تو خوشی پیدا کرنے والے کو جو خوش رکھتا ہے آ اس کی خوشی کے عالم کا کیا عالم ہوگا کاش اللہ کی رمت سے ہمارے آپ کے دل میں یہ حقیقت جو خوشی پیدا کرنے والا ہے اس کو خوش کر کے دیکھو انشاءاللہ دل میں اللہ تعالیٰ ایسی خوشی پیدا کریں گے کہ سلاطین اور بادشاہوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا شیرا میں حاضر شیراجی رحمت اللہ ولی گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی خوشبو دیتا ہے اور اپنے نام کی مثال دیتا ہے تو اتنا مست ہو جاتا ہوں کہ کاؤ اور دو سلطنتیں ہیں ان کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کو تیار نہیں ہوتا جو حافظ گشت بے خود کے شمارت بے جو لکھت کا, کہہ رہا ہے کا کہہ کی سلطنت کو ایک جو کے بدلے میں خریدنے کے لیے بھی حافظ شراجی تیار نہیں ولی اللہ ایسے تھوڑی ہوتے ہیں کہ ذرا کوئی دنیا کی چیز دیکھی اور اس کے پیچھے بھاگے چلے گئے اور در بدر پھر رہے ہیں اللہ اپنے اولیاں کو در بدل نہیں کھلا اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہم کو جیسا حضرت چاہتے تھے اللہ ہم نے کرم سے ہم کو ایسا بنا دی اللہ ہم سب کو جلد فرما دی اللہ ہم سب کو علیہ صدیفین کی خط اتحاد آ دنیا کی حقیقت ہمیں دکھلا دی اور آخرت کی حقیقت ہمیں دکھلا دی اور جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا بقدر ضرورت اس کے لیے محنت کر لے اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توحیر نصیب کرنا اس کی محنت کی توفیق عقید کو پانے کی توفیق اللہ کے رضا کامل کو پانے کی توفیع اور جس جزبج اور راضی رکھنے کی اور ان کی نافرمانی سے بچنے کی ان کی ناخوشی سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سب کو سو فیصد بچنے کی توحیر خطاب ہو رہا ہی. اللہ علین کا ٹھپ کا مالک نجتے الباد اللہ خانسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ